جی اگر آپ نہ سنالیا پیدا نہیں ساڈیا نسل ساڈے دعوا نہیں کریں سانو کا ہندی بنیا بڑی عظیم ہے نظریہ کل ہار اہل سنت کا مدار ہے میرے لفظ آئے نہیں جیارا کر کے روک دے رہے میرے لف لفار مدار ہے مدار ہے نصیبت میںر عقیدت کی وہ ہے وڈیا نسبتا دیا دا کا <ensus> ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਅਕਾਬਰੀ ਨੇ جنکھت اللہ انسان خبردار سلام کرے پنی والی دربارہ بارہ در جگ ہے ہو پرانے بزرگا نے پرانے وزیر اوچی بات اللہ لگنا توجر کرنا اس کو آدمی سمجھا آپ ہم بگرنا کیا یاد نہیں سبحان اللہ میں میں سمجھانا دا مطلب سمجھانا دل دل دل گا گل محبت بریلیے سمندر فیورے جدو دن دل چلا چلا سوچتے جا آم درگاہ آدھے آسانی دے تے جدوں کدی موقع بنے اس معوبے دربار اس جدو گاہ روزہ رسول نہیں ہوگا آپ فرمانے جنوب روزہ رسول نظر آیا اندروں اندرو چیخ نکلن لگی پر میری نگاہ پہ گلی میں رو لگیا پکارا لگیا آہ ساری ہوئے میرے کو چیف نو دبایا نہیں پر میں منہ ہاتھ رکھے آدھی چیف نونے دبایا میں اگر روا گا مدینے دی گلی کے اندر جڑا کتا پیا پر متی گلی گلی متیجے پہ پھر گئے تکلیف میں چپ کر گیا ای عجر میں <derived somehow> دو دو زمین کے پیر مرن دینے ہیں ہلیا پٹا ہا پٹا تے لے پیر جس توم دنال رگڑ کھڑدی ہے چنگی یاری ہے فرمایا جیڑی ہوڑے دے پہرا اٹھ چنگیاری یہ قسم ہے رب ہے دستا لوڑی تارا گیا پل سکھانے رب نے فرمایا چمک مگر ابھی قوم اسے کہنا نہیں کرانا چاہ رایا مقدس زمین ہے اے جماعت شریف میں کہ اللہ اور اس کی گل تم سمجھ ائے گی کہ یہ تھے کافر بھی تھے کہتے بھی تھے فلاں بھی تھے فلاں بھی کر اللہ اور شقیق کے بن گیا سنو سنو گل ہے رب فرمایا ارض مقدس لفظ مقدس لفظ مقدس لا متمدار ہے قران ہے سبحان سبحان اوتھے رہی وہ کون جانا ہے دنیا مقدس ہے ان فی ا قوم جبار ال اللہ سبحان اللہ جب جب بار کچھ کچھ مان بھی جانا ہے پرلے درجے سی لوگ ہے بس سنیا اپنا جمال ہے تری پاپ تھا نے اس اللہ اللہ بے کسی ویلے گلیاں اللہ ویستا کتے یار گلیا ڈرما ہے آخرا مل نہیں گئے منٹرو لگتا نہیں بے بے کوفی نال مسحاد دینی اور تیہاں دینے کھوتا ہے گندگی اور پریپی نال مسحاد دینی تیہاں دینے کھوتا ہے قرآن کے پڑھ کے لئے اتفاقاں ادر بے خرمتن دسنا ہے اے سول ماں سی فار اے اللہ فرمادہ وہاں سے تون زیراء اے حرپی بھی سیم اتا وشا کے تبیٹھا ہوئے مجم کرتا شور گل آئی نہ چل جب رکھتے ہر بڑی بڑی سونی کپڑا بڑے بڑے ادھر گیڑا نہیں لایا چست اگر چراغ پرستیوا جی بجے ہو نور نا دیا نا ہو ہر قبر پہ نہیں جی چرا نہیں اسی طریقے پہ جانے جمان دور لائٹ نکل رہی ہوں سب کے ہو کے بولو شبحان لا گل میری میں پیتا سمجھانا چاہ رہا ہوں فرمانے تھک نہ جان میں سارے شریر دیکھے मां पुत्र ਦਾ ਪਾਸਾ ਜਲਦੀ ਪੰਜਰਾ ਪੂਹ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠੀ ਜੁਗ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਕਿਸੇ ਸੀ ਪਰਿਆ ਅੱਲਾਹ ਮਾਨਦਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਰਤਣਾ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਤਾ ਨਾ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਮੁਫਸਰੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੂ ਹੀ ਪਾਸਾ ਉਸਨਾਂ ਬਲੀਆਂ ਦਾ من ہیاب کرب کی پاساسے پاس آلیاں ہیاب کرنا پہ میں لگیا جماعت ٹنکے چور <سلام> عقیدہ اور نظریہ دے دربار انسان کے پیڑ کتے بھی بیٹھے ہو سڈے بزرگوں نے سانو یہ عقیدہ تو نظریہ کتا انسان ہو کے دربار سے پیر والے انسان ابو بکرو نہ کرے کا ہزار کے انسان نہ دے زمانے دا بندہ جہی اپنا سنگ جی نہ کری چلانا گل کھلے میرے نبی حضرت امیر میڑا زبان انہیں ای پولا علی پاک لڑائی اور چلی علی بھی, دا بھی نبی کا یار ہے راوا کا آپس کے اندر چھیرا ہوئے نہ زبان علی بارے کھول لیا نہ سوال محاوریہ بھی آپ بارے کھول لیا میںام روارے چند ایک اللہ اے اے اے اے اے اے اے اے پہلے بھیڑ با شیر سن لوگ لو اور اس میں رنگ تھی کچھ کچھ اندازہ لگا لینا ہوئی دن ہے میں گا ذرا پیار اچھی آواز بول سکتے مٹھی آواز پیر بند ہے سن کرنا لائی ہس اور جائیے کڑے خوب بہو پاو بھاوے بنایا اڑ پائیے پچاسی محمد انہری ابو بکرے سی سیفہو قلت فتقول اصف قال فما ثب مصبتاً مستقبل القبلة وقال نعم نعم أسق الدّيخ نعم أسق الدّيخ نعم أسق الدّيخ فمن لم يكن له أسق الدّيخ فلا يسقلق الله له, له, له أولى في الدنيا ولا في بابے نے ابد اللہ کتاب شیا ہے۔ میں جعفر جعفر امام جافر امام محمد میں میرا ابو بکروسور تلوار چاندی تلوار ناجائز ہے اگو اپنے فرمایا کوئی ہر جی گل نہیں آپ نے مسئلہ شرف شرف مسلے زمین بچانے فرمان نہیں پڑھا فرمایا ابو بکری آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا ایک کرنا چاہے کیا ہے فرمایا پران ہونا ہو ادیش ہو جائے کم ابو پکڑی آپ نے فرمایا ابو بکر ایکم ابو بکر پیتا سی ہائے ابو بکرال بولے ایکم ابو بکر اس نے پیتا سی وہ سجنا محمد الب کا ابو بکرو سمجھا گیا ابو جو کرے گا وہ نبی دے شریئل میں خلاف نہیں ہونا وہی دلیل نبی کے فرمان وا کوئی بن ہے میں فرمایا فرمایا میرے یا ستارے सारे सितारे जिंद पिछे भी चलोग निजात पा जावे तारे चमकतेमान वन वेख्या तारे चंद ने कई दूर होने पर ताराजा भी है चंद ही چند ساتھ نہیں چھوڑا چند تو علامت میرے یار ستارے واگوں نے وہ ستارا گھیرا ہے اس ستارے زمانہ ابو بکر یاد کرتا ہے نالدار پوری روایت پوری روایت فرمایا ابو بکریا کل تو میرے کو میرے کو برداشت نہ ہو جاؤ میرے کو میا پیاؤ تو انہوں شی رکھ دمام محمد آپ نے او میرے نال پیار دا اظہار کرنے والا موضوع ادو سمجھ آ جاؤ میرے پیار دا اظہار آب بنگل سدی کا نام سن کے سر گیا بابے شریف آپ پاس بابے شریف آپ پاس منہ کر لے لیا چلا لال برمایا نام ترائے والا جملہ لکھا پیا میں اپنے لکھا پیا فرمایا اگر مگر کا نام سن کے سڑک پھر یاد رکھ لیں میں بار بار شنا سڑے منش ملے گل بات میرے دربار عزت اپنا بکر والے پتا لگ محمد محمد اللہ آپ نے فرمانا پمر میں وہ جڑا ابو کرم میں کرنا دنیا والا فلاخر وہ آخرت جہان کے اندر بھی پورا ہوے۔ سب خدا لکھ کر کے آنا میں سوچ رہا سا شریر کے اندر نہ پوران نویدا فرمان ہے اور سدی گساخانوٹے ہوئے محمد ناں دھکا نہیں دھکا نہیں ثابت ہوئی کہ نہ ہوگی ہماری دوسری یہ سب حالم کے قمع ہے ہے جنابے والا چھین ساوٹے چھین ساوٹے ایتھے کیا مکہ شریف مسلمان ہوئے جہدوایا تلاب سا پہن لگا لو مگر اللہ تعالیٰ نے M ایک, ایک <coughs> وقادم عليه نفر من اهل العراق فقالوا في ابي بكر وعمر بك وعثمان رضي الله تال عنهم فلما فرغوا من كلا كلامهم قال لا لك على تكبرون انتم المهاجرون الاولون الذين اخرجوا الله ورضوانه ورسول الله ورسوله اولئك هم باب والدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليه ما يجدون في اسمدورهم حاجة مما اودوا ويوصلون على الفزهم ولو كان به خصبات احال الله قال اما انتم فقطبتبتبتب تقولون من اهضين من اهضين اهضين الفريقين وانا اشهد ان من الذين قال له وقال له فيهم والذين جاهدوا من بعد يقولون ربنا اوفر لنا والاخوان الذين اصبقونا بالمباد سونے امام زین درباری مام جین بلا مدی نے شریفردن دروازہ کڑکیا ہر دریا دروازہ بندہ پسینے میں بڑے بڑے دروازے مینو پانی کسی نے نہیں دن تیرا بوا بخایا آخیا میں جناب پیڑ آیا اپنی اپنا خاص, خاص, خاص, خاص شہد اٹھایا پھر کے روانہ روانا رخصت کرنے وہ آپ نے تو پیروں تک لے سیسو پیروں تک ویک لو پیرا تک ویک ل مجھ یاد تو میرے میدان میں حسین کا بیٹا وہ چیف نکل گئی ہے نجپالا میں مہمانواری موش پہ کلانا ہے امام زین میری تھا آپ نے فرمایا چلیا میں تو پہچان کیا میرے میرے خنجر اپنے پیراندار سدا کیوں نہیں داپ نے فرمایا چلیا خاندان ہو خاندان دیت ہوس اپنے بڑیا کول سیکھے کچھ اصا اپنے بڑے کول سیکھے مہمان بروس ہاں جو ساڈا سا مہمان بنے سا. جو سا جو ہے کوئی نہیں کیا لو سمجھ خیر سونے ادرے ہوے آنکھیں آپ دے بول امام جان لا دی ابی دین دے کون نافاروں مینا اھل اللہ عراق اے عراق دے وچوں لگدا کوئی پھرچوں نے پک پخڑ گئے سات آپ نے فرمایا کیا کہ اسلام کا زمان میں سکا انج کے لوگ نہیں بلہ نفیار ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀ ਦਾਤਿਕਾ ਜਬਾਲ ਰੋਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਮੁੱਖਾ ਸੋਜਾ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਸ ਕਰ ਲੈ ਜਾ ਵੇ ਵੇ ਵੇ ਸਾਡਾ ਰੋਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਗੌਰ ਦਾ ਆਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੱਕ ਦੀ ਮੋਢੀ ਦੀ ਮਸਾਜ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖੋੜਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਓਏ ਹਿਮ ਤੇ ਹੌਸ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਦੇ ਗੁਰੂ ਆਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਹੋਵੇ ਆ ਆ ਕਰਕੇ ਰੋਵੇ ਜੀ ਜੋਣ چکڑا چکڑا جوان مجھر سے کھانے تراؤت توں کھانے توں کھانے توں کھانے تحسان بھی نہیں تتاکی توں کھانے تر پرکھا بھی سوئے سم دوارہ توں اگر بکھا کھانا پھر یاد رکھ رہے ہیں سکھ دیلی دروی سکھ دیلی دروی چاہے لوگ ماں نہ بادو آئے اللہ گروہ کر میںقت ہیل نہیں مع انا اشھادو اللہ کی گواہ نے فرمایا میں ہوں گواہی دینے والا کہ تو سامنے لوکا وچ تیری ایمان والے پادو اگ دعاوہ کر نے کیا فرمایا اخری جوانی تفاوت جنہ دے گستاخو فرمایا صحابہ ترا اے دے گستاخو اپ نے فرمایا اخری جوانی تباہ کرے آپ نے دسیا وہی یار کتے ایس کا دربار نصیب نہیں ہو سکتا دعو ہی ملتی نبی یار ابو بکر اور عمر عثمان دا حیات کرن والا ہوتا ہے ان شاء اللہ وجیز ایمان یا کلمہ کھلن گیا اس بعد میں پھر اپنی تقریر کا دوسرے پاسے کرا کر دوبارہ ذوق کروں سبحان اللہ صدقے جامے دروے قسم خدا دی کے آنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ الینتق الحق ينتقوا على لسان عمر الحق ينتقوا على لسان عمر عمر حق بول دائے مدیں مدائیں سوبا سی فتح ہوا ہے بڑا مالے مالے بڑا سونا چاندیا پہ مجاحقی رونا آغاز جبلا کتاب فرمان دل، سونے امر مجپال ادرتی مامے ہسن بولا ایک ہزار تینار تردے پر فرمایا حسین ہاتھ بن گیا چڑیا تیجے نمبر بھی اپنے بیٹے نبی دیاں سستا تے عمل کرن والے سرپر نو بڑا پیار سی انہاں دے نال نبی دی کوئی سنت نہیں لے سن چھوڑ دی اس حد تک حضور پاک دی ذیری یاد وچ ایسا پیار سی جنو حضور پاک سرکار دے سندا کہ آپ نے ہاتھ سکتے ہیں کہ آپ نے کہیں گے آپ نے کہیں گے آپ نے کہیں گے یار یہ دعوی ہے ہم نے کہیں گے ہم نے کہیں گے ایدر ویخنا سجناتے دلہ انہوں نے بلایا اپنے بیٹے نو بلایا تے پن تیر ہم نے دیتا دیتا ہے ہے جدو بیٹے نے پوچھنی فرمایا پوچھو جی حیات زمانہ میں نبی جہاد بہتا دیتا ہے میرے دیتا کی بنی سب دل <سؤال> امر نے سنی ہے جدو امر نے گل سنی ہے ان لفظ نے فرمایا میں کب میں کا ہیما د تیما خال ہی کا تن بہار آپ فرمایا میرے سہرے کے احتراج پیدا ہوا دتا ہے تین ہاں میں نے کا مہیم ورگا مینکاؤ مہماں ارگا باپ دیا ارگی ماں دے لے گیا پیار نے مایا بابو میں نے گاؤں مہی ماں یاد رکھ لڑی شانہ ماری زندگی لفظوں تے توجہ کرے لفظوں تے توجہ کرے وجتین گجتی حموجتین گجتا دیما نے فرمایا او میرے پوترا او انہاں دے ورگا نانی ورگی نانی تے گیا تیرا نانا بھجدا اپر سکتا ہے چا گیا حضرت جا فرار ہاتھ گئے سن رب نے وام بخاری بخاری ماںے ماما تا گیا تیرا ماما جو ہوا وہ ہوا انہوں کا ماما بیٹا حضرت سوچ گئے سوچ گئے سارے یہاں دالا والی خالا کیا یہاں دیا کالا نبی دیا بیٹیاں آپ نے گل ہوئی ہوئی مسجد ایک بندہ سن رہا سی علی مل پا ہری دلال رسول نبی تو تو سنو سمے تنا امر جو خطرہ سراجل فرمایا نبی نے کانے فرمایا سی عمر آپ بندہ نہیں چراپ نے ابو بکر عمر دے نال دو ذوبے او تو ادی دی سمجھ نہیں آ سکدی انے انے انے بیٹھا اندر بھی اندھیرے کیوں تیرا ستراج روشنیاں نئیں انہوں نے مندا ہے توجہ ہے نا سجناں در ادا کر سمجھا جے اونچی آواز نال بولو ن سبحان اللہ جی دو این ہوئی ہے او راوی دوریاں عمر دے کھول آیا ہے میں <سؤال> کے علی نے فرما دو علی مینو قسم دے گا کہ کیا نبی نے فرمایا علی جناد فرمایا دیکھ <ouflHHHH> حور فرمان ذرا اپنے ہاتھ نہ کاغذ کے ٹکڑے قتا بابا اپ نے لکھ دیتا فا اخذا اپ روز پر لکھ پڑ لیا فا اپنے پتر دے چھڑے ہے کیا فرمائی فرمایا انا متو بغس فخصلتموني کفنتموني فاعطوا حادي في كفني اپ نے فرمایا وجد ما فوت ہو جاؤں وجد منود سے خصت لے لو وجد تو دے لو میرے کفن کے اندر رشتیا میرے میں لاگل کا ٹکڑا صاف کر دیا گیا میرے جے میں جنت کی ٹکٹ پہ مولا ہاں کربلا لوگ چھوٹی چھوٹی گل آپ بیایا میری راستے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو میری راستے میری راستے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جاؤ میری راستے نا زی زی باب باب و باب دنیا یہ نہ سچے محمد دیا میاں بے پردا نا آپ نے فرمایا اور دنیا نو پتا لگنا چاہے محمد ہر وی حال والا بھی را پردے والا بھی روسو سبق حسینکر ہولے درجے فیشن اگر دیکھے گلیاں بازاراں دے اندر zina دا ماحول سلام اللہ تعالی علیہا اپ سرکار دے بہترے ہے وہ خیر بندے بندے واسطے بہترے آئے وہ خیر عورت روا آتا چدرو بخاوے میرا سیدام بہادو نے جنت دلق ہے وہ جھوٹھی سارا دن تعلق کلمہ پڑھیا جناب والا والی خیرت نہیں ہونا والا ہزار ہوگا دیدگاری نہیں ہوگی مامیا مقامی ہے۔ کتنا تعلق پر ٹھیک رہے ایک الگ کرو ہے کتنا تعلق روح روح وہ چڑا لگر وہ چاول روٹی رکھ دینا روح قرآن روح نہ ہو یاد رکھ لے وہ جن کو روح کا لنگر ہوے پانی شریف بھر کے سوال ماؤلہ حسن میرا مولا حسین سارا کرنے دی دی دی اللہ محابلہ چادر لے گئی کیا عزت بچائی بے اجازت جل کے گھر میں جب رائی نہیں بے رہی تیجازت کے گھر میں حجبر نہیں رہی والے جانتے ہیں بے بے پھر کے کو سنا دے جو کہا کرتے ایساس تانے میں چکل چکل وہ جس مذہب کے اندر ہونا تعلق ہے ربی بابا دیا بیویاں دنیا تو ڈر گئی نے خبر رنگیار جمے تو گویا جکل کبھی دیکھ کبھی را رسان मे चल दुध जम जाम जा कम का बने کبیرہ شاعر بڑا حسین حسین حسین رو روار ریت نہیں ہوگی جیت میٹھی نہیں ہوگی تینو علامہ شخصی کے حوالے شام شیخاب چک کر حاجیا حج حاجیا ایک قابلہ حجے جا رہا ہے اکل... رستے بی مائی بی آ گئی گھر میری کوئی خدمت کر دے بچیا پیٹ پالا جی فریاد حاجیا بچ ایک حاجی نے فریاد کی مسلمان دی ہے جوان واپس گیا جنہوں حج کر کے آئے میں مبارکاؤ دوست آخر میری مبارک ہوج کر رہا ہے سانٹ ٹکرا نہیں اصا تین سان بکرا بکر گیا بکرا بکرا یار میں جی نہیں سا سکیا میں رستے بچ واپس آ گیا تھا میں سکیا میں تو رستے بچ واپس این اپنی اکھانبا نو پکڑ پکڑے اکھا روزے کردیا وے تے میں ایک رو لگ سکتا سارا رو گیا ہے نوجوان بڑا پریشان ہوئے ستارا کسمر دا گیا نے ل تشریف آپ نے فرمایا رستے جس بی آ سوال نہیں سیول گردار پکتا سیسے مچا لیا بچا لیا رب نو اپنی شکل کا ہر سال حج کرتا رہے گا حج کا سواب حیبس سکھائی جی سواری کرنی ہوئے محبوبہ چڑھ چڑھ گراؤں پڑے ساری بر پوری زندگی حسین نے قرآن پڑے میدان راج پڑے شہید بار بار چاہ جاتا ہے جسم سے ہوئے ہے آپ دیکھا جا رہے کیونکہ سب سے بڑی جگہ باساں سب کا بکڑا چل گیا ہے تعمیر ہوگی خوش ہے آپ کا سمسی ہو سر چڑکے پیسہ لے قرآن پڑھنا شوق ہے کے کے دے قرآن قرآن پر بہتر ہر ایک کی کوشش ہے ٹکریا پارٹیں چلے دل کے دال نصاف ہسط <سؤال> بلے <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> جنگ ہوئی نہاری فوج کے سامنے کیا کرائی کریم لینا اور جبی نیٹا ہندو میدان مولا حسین نے میرے دنوں چڑھ کے قرآن پڑھیا ایک گل ہے زخمی زوخمار جی راؤں چہرہ لگا کر کے باور نگے کر کے چوڑی بجانا با کےجواخ اگر وہ جنہ دے بھیر جنہ ہوں اور بلیاں میں جنرل مالیاں نہیں ہوتیاں اور بھرا دیاں دیاں ایک بہتیانے جویے سہر پاک پہ گئی آسان فاؤں آگریاں دیاں برمایاں جنہ دے بھیر جنہ ہوں اب اٹھا کوئی اسے آخری لفظہ میرا جملہ سن کے اگر میں اپنی مقاشر چنہیں شہید چڑھ کے نگاہ نہیں ماڑی ماڑی پی ہو میری تر حاضری تو بول بولو ارے بلا آپ محنت نو والے